Allah شد اللہ لو سب کا دل تو ہی سے خالی ہو اس سے غلیظ اور اس سے دنیا کے اندر نہیں اب ہمیں جادو کے اوپر بحث کرنا چاہ رہے ہیں جادو کیا ہوتا ہے جادو کب سے ہے سورہ زاریات میں اللہ تبارکار نے اشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا قالوا او مجنون یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے جتنے بھی رسول آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم اس زمین کے اوپر آئے ہیں ساتھ میں شیتان آیا ہے تب سے جادو دنیا میں موجود ہے یہ جادو کی تاریخ ہے جادو کب سے ہے جادو کی ہسٹری ہے جو ہسٹری قرآن نے سور زاریات کے اندر بیان کی ہے ماں مبلیم رسول مجنون دریات آیت ہے کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا تو اس رسول کی قوم نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے اس کا مطلب جب سے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ زمین پر جاری ہوا سہر تب ہی سے ہے یہ ہے شہر کی ہسٹری اور جادو کی ہسٹری کوئی پوچھے کہ جادو کب سے بولو جب سے آدم دنیا میں آئے تب سے جادو ہے اچھا جادو کا اثر سے ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تالا ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جیسے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے ایسے ہی جادو کے اندر برے اثر ڈال دیے ہیں جس نے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے اور زہر نقصان دے زہر اثر ہے ایسے ہی اللہ ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جس کے اثرات مضر ہیں جیسے بچھو کے اندر جو زہر ہے اس کے اثرات مضر ہیں اور زہر اللہ ہی نے ڈالا ہے ایسے ہی جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے یہ اثرات مضر ہوتے ہیں لوگوں کے تو اثر اللہ ہی نے ڈالا ہے جادو میں اچھا کوئی جادوگر جادو کرے تو بغیر اللہ کے حکم کے جادو کا اثر پہنچ جائے گا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے نہیں پہلے پارے میں فرمایا گیا جادو کے ذریعے جادوگر کسی کو ذر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو کی ہسٹری معلوم ہوئی جادو کے اندر اثر کس نے رکھا یہ بھی معلوم ہوا اللہ نے رکھا ہے اچھا اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے بے اذن اللہ ہوتا ہے نہیں تو جادو جادو اگر کرتا رہے اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوتا تین باتیں معلوم ہوئی چوتھا سوال جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کوئی جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو اثر کہاں ہوتا ہے جواب ایک اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر دل کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے یہ سب ثابت ہے یہ سب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن آسم اس کی بیٹوں نے جادو کیا تھا آپ کا بدن متاثر ہو گیا تھا آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی گویا جادو کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے اچھا جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے کیسے یو خیے خیال ہوتا تھا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں سانپ ہیں خیال کے اوپر قوت متخلاء کے اوپر اثر پڑا اس کا مطلب انسان کے دماغ کے اوپر انسان کے خیالات کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لکڑی کو سانپ سمجھنے لگتا ہے نا قرآن نے بتایا کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے جادو کا اثر خیال کے اوپر ہوتا ہے لکڑی کو اور رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے اثر نہیں ہوا تو لکڑی کو اور رسی کو جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا اور دوسرے دماغ کے اوپر اثر ہوا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہے کہ سب کو خیال ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں لکڑیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں اور ایک اثر ہوتا ہے آنکھ کے اوپر وہ بھی یہی بتایا گیا سہارو آناس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا تھا آئن یہ آئین کی جمع ہے آئین مانے آنکھ, جمع آئین, ان کے آنکھوں کو سہر زدہ کر دیا گیا تھا تو ایک اثر اس کا بدن کے اوپر ایک اثر اس کا دماغ کے اوپر ایک اثر اس کا آنکھ کے اوپر کی آنکھیں کچھ کا کچھ دیکھنے لگتی ہیں اور ایک اثر دل کے اوپر قرآن نے بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہے جادو کے ذریعہ میاں بیوی بی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے میاں بیوی بی کے درمیان تفریق کب ہوتی ہے جب دونوں کا دل ایک دوسرے سے کھٹا ہو جائے بیوی بی شوہر کو نہ چاہے شوہر بیوی بی کو نہ چاہے تو چاہنے کا تعلق دل سے ہے تو یہ لوگ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے دل کھٹا ہو جاتا ہے بیوی سے جو محبت رہتی ہے نفرت میں بدل جاتی ہے شوہر کے دل میں بیوی کے تئیں جو محبت رہتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے اب گن لو جادو کا اثر بدن کے اوپر جادو کا اثر آنکھ کے اوپر جادو کا اثر دماغ کے اوپر اور جادو کا اثر, کے اوپر, جادو کا اثر دل کے اوپر یہ تمام اثرات جادو کے مرتب ہوتے ہیں اور یہ سب قرآن سے ثابت ہیں کیا کیا باتیں معلوم ہوئی جادو کی تاریخ معلوم ہو گئی جادو کب سے ہے قرآن سے معلوم ہوا جادو کے اندر اثر کس نے ڈالا اللہ نے ڈالا جادوگر جب چاہے کسی کو تکلیف پہنچا سکتا نہ آئے اللہ کا اذن ہونا چاہیے جادو کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں انسان کے بدن کے اوپر انسان کے دماغ کے اوپر انسان کی آنکھوں کے اوپر انسان کے دل کے اوپر یہ رہا جادو کے اوپر ایک سرسری تبصرہ اس کے بعد فرون کہتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے پہلے ٹارچر کیا جائے اس کے بعد سولی دے دی جائے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ اکبر جب ایسی مصیبت کسی مسلمان کے اوپر آ جائے مومن کے اوپر آ جائے تو بتایا گیا کہ کیا کیا جائے کسی مصیبت میں پھنس جائے ناحق تو کیا کرے دعا کرے بس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اللہ اکبر کسی مصیبت میں ناحق پھنس جائے چاہے اس کے اوپر ٹارچر کیا جانے والا ہو چاہے اسے سولی دی جانے والی ہو جان سے ہاتھ دھونا پڑے اس کو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے ایک ہی کام کرنا ہے بس تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا دعا کرو وہ دعا جو جادوگروں نے کی ہے اے اے کیا دعا ہے جادوگروں کی اب جادوگر کہاں رہے گے وہ تو مومن ہو گئے سچے پکے تو وہ جادوگر جو مومن ہو گئے اب یہ بولو ان کی دعا کیا ہے ربنا افریغ عالینا سبر وہ توفنا ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما اس لیے کہ یہاں رب بنا افریغ ایک تو افراغ ہے افراغ کسے کہتے معلوم ہے یہ سمجھو پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے پوری اب میں کیا کرتا ہوں پانی کی بھری ہوئی اس بوتل کا ڈاٹ کھول کر کے پورا کا پورا پانی اڈیل دیتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کے ماؤت کے اوپر اڈیل پورا پانی خالی ہو گیا اب بتاؤ پوری بوتل خالی ہو گئی یہ جو ہے ماؤت ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا یہ پورا بھیگ گیا کہ نہیں لیے کہ پورا پانی خالی ہو گیا افراغ میں نے اڈیل دینا آہا, آہا, کیا لفظ ہے تو اے اللہ صبر نازل نہ کر بلکہ صبر کو اڈیل دے کہ سر سے پیر تک صبر میں نہا جائیں اگر سر سے پیر تک صبر میں نہا گئے تو دنیا کا کوئی ٹارچر ہمیں اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتا ایک دعا کرو اللہ سے رب بنا سبرن اگر دل سے یہ دعا نکلی ہے تو ٹارچر کا کوئی احساس نہیں ہوگا سولی کا کوئی احساس نہیں ہوگا یہ بتا دیا گیا ہے اور یہ بھی دعا کی انہوں نے اللہ موت آ جائے تو اسلام کے اوپر موت دینا موت آئے تو اسلام کے اوپر موت آئے انسان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رہے موت آئے تو وفات اس کی ہو تو اسلام کے اوپر یہ دعا تھی جادو اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے ہر بات پیاری ہے اللہ کی بات ہے اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی پیاری بات کون سی ہے اللہ فرماتا ہے زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی, ہے زمین اللہ کی سوحا مئی شا میں نے باد اللہ زمین کا وارث جس بندے کو بھی چاہے بنا دے ہاں یہاں وراثت کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے اس کی وراثت کس کو ملتی ہے جو زندہ رہتے ہیں مستحق کے وراثت جو ہوتے ایسے ہی ایک قوم جب ختم ہو جاتی ہے تو اس قوم کی جگہ پر تو دوسری قوم آتی ہے وہ پچھلی قوم کا وارث ہوتی ہے اب اللہ فرماتا ہے زمین اللہ کی اس زمین کا وارث یعنی اس زمین کا اقتدار اس زمین کی حکمرانی اس زمین کا استخلاف ایسی قوم کو سونپا جاتا ہے جو پہلی قوم کے مٹ جانے کے بعد آئی ہے دوسرے نمبر پہ آئی ہے اب آئے کریمہ ایک اور دیکھو اگلی کام و تخلیف کم فل اور بھی پیمزور کئی دیکھو پہلی قوم کو ہلاک کر دیا گیا مٹ گئی پہلی قوم جو اقتدار میں تھی اس سے اقتدار چھین لیا گیا اب اس کے بعد دوسری قوم وارش ہو کر کے آ رہی ہے اللہ دوسری قوم کو جو یہ اقتدار دے رہا کاہے کے لیے پہلی قوم کو مٹا دیا دوسری قوم کو اقتدار دیا کیوں فیم سورکھ کاملون تاکہ وہ دیکھے کہ یہ دوسری قوم عمل کیسا کرتی ہے یعنی پہلی قوم کی طرح خرمستیوں میں مبتلا ہو کر کے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے ظلم و جبر اور فساد کے اوپر تو اتارو نہیں ہو گئی ہے اگر یہ قوم بھی پہلے لوگوں کی طرح ظالم رہی بدمست ہو کر کے اقتدار کے نشے میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتی رہی تو پھر اس قوم کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک تیسری قوم لائی جاتی ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کا قانون ہے لہذا جو لوگ اقتدار کے اوپر ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اقتدار برابر ان کے ساتھ رہے گا نہیں اللہ اقتدار دیتا ہے تو مقصد کیا ہوتا فیئنزور کئی پتہ وہ دیکھے کہ کی عمل کیسا کرتے ہو تم اگر ظلم کرتے ہو تو اقتدار تم سے چھین لیا جائے گا یہ قانون ہے اللہ کی سنت جاریہ ہے جو اس کائنات میں جو اس دنیا میں جاری ہے اس کے بعد اسحاب سخت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کے کنارے میرا خیال ہے کہ ایک خلیج تھی خلیج اقبا اسی خلیج کے پاس کہیں یہ بستی تھی اللہ نے اس قوم کو ایک بہت زبردست نعمتہ فرمائی تھی چونکہ دریا کی کنارے تھے ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا دریا کے کنارے رہتے تھے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور خود استعمال کرتے تھے باہر سپلائی کرتے تھے بہت پیسے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرو گے سنیچر کے دن کا یوم سب کا احترام کرو گے کچھ دن تک تو انہوں نے یوم سب کا احترام کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا بقیہ چھ دن مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں رہتا تھا سطح سمندر سے مچھلیاں اس طرح غائب ہو جاتی تھی جیسے گدے کے سر سے سین غائب ہو جاتا ہے کہیں دکھتی نہیں تھی اور سنیچر کے دن ایسے لوٹتی رہتی تھی ساحل کے اوپر دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہوتا تھا کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں چھ دن تو دکھائی نہیں دیتی ہیں ساتویں دنوں میں کیا بڑی بڑی مچھلی ہیں دکھائی دے رہی امتحان میں ناکام ہو گئے पहले हीला किया सनीचर के दिन शिकार करना शुरू नहीं किया पहले हीले इख्तियार हीले क्या दरिया से नालियां बना करके, बड़े बड़े गड्ढों में ला करके जोड़ दिया अब जब पानी चढ़ता तो मछलियां सनीचर के दिन उन नालियों में से होकर के इन गड्ढों में आकर जमा हो जाती हा गड्ढा भर गया फौरन ये नाली को یعنی ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے لیکن سنیچر کے دن نہیں پکڑتے تو دیکھتے تو مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اب اللہ والوں نے منع کیا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو کہا کہ غلط بول رہے ہو سنیچر کے دن ہم مچھلیاں کا پکڑتے ہیں دیکھو اتوار کے دن ہم پکڑ رہے ہیں نا سنیچر کے دن تو ہم نے مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا کہا کہ اللہ کے قانون میں سرنگ مت بناؤ اس کے قانون کی اس دھارا اس دفعہ کے اندر سوراخ رکھنا مت پیدا کرو تم در حقیقت سنیچر کے دن ہی شکار کر رہے ہو کہا وہ کیسے کہا کہ یہ جو نالیاں ہیں جن میں سے یہ مچھلیاں آتی ہیں تمہارے گڑھوں میں اگر تم ان کے جانے کا راستہ بند نہ کرو تو ایک بھی مچھلی گڑھے میں نہیں رہے گی مچھلیاں بھاگ جائیں گی بند کر دیتے ہو ان کی واپسی کا راستہ در حقیقت یہ مچھلیوں کا شکار یوم سبھی کو ہوا دو گروہ ہو گئے ایک گروہ سمجھاتے سمجھاتے آجیز آ گیا تھک کر بیٹھ گیا دوسرا گروہ برابر ہی نے سمجھاتا رہا تو پہلا گروہ جو سمجھا سمجھا کر کے ان کو تھک گیا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں ان کو سمجھانا بیکار ہے گروہ سے بولتا تھا کائے ان کے پیچھے مگج ماری کر رہے ہو ان کے پیچھے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو یہ ماننے والے نہیں ہیں ہم تو تھک ہار کر بیٹھ چکے تو وہ بولتے تھے دو وجہوں سے ہم برابر سمجھا رہے ان کو تھک ہار کر ہم لوگ بیٹھ نہیں رہے برابر ان کو سمجھا رہے دو وجہوں کی وجہ سے کیا کالو معذرتن اپنے رب کے حضور ہم معذرت کر سکے اس لیے کہ اللہ پوچھ سکتا ہے آخر تک تم نے کیوں نہیں ڈرایا تھوڑے دنوں تک ڈرا کر کے کیوں خاموش بیٹھ گئے برابر ڈرانا تھا ان کو ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑ میں آ جائیں قیامت کے دل لیا ہم اللہ کے حضور معذرت کی وجہ سے برابر ان کو سمجھا رہے تھکار کر بیٹھ نہیں رہے وہ لم یتون اور شاید ہو سکتا ہے سمجھانے کی وجہ سے ان کا دل پھر جائے پتا نہیں کب یہ ٹرن لے لے اور پھر رویش کے بعد آ جائیں ان دو وجہوں کی بنا پر ہم برابر ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں مانے ہو. فَلَمَّا مَا بھی وَآخذنا ظلموا قول؟ <تصفح> لفظ فسق استعمال کیا گیا ہے جانتے ہو فسک کسے بولتے ہیں فسک کا مطلب ہوتا ہے اسی سے ایک لفظ بنا ہے اس بل کو کہتے ہیں چوہے کی جو دو طرف ہو ایک طرف سے چوہا گھسے اور دوسری طرف نکل جائے ایسے بل کو فوائسک فویسکا کہتے ہیں ایسے ہی فاسک جو ہوتا ہے نا اس راستے سے گھستا ہے اس راستے سے نکل جاتا ہے وہی حال یہ لوگوں کا بھی تھا اسی وجہ سے یہ سکون کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جب ہمارا حساب آیا یعنی ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ زلیل بندر بن جاؤ تو پوری قوم بندر بنا دی گئی ان کے چہرے مسق کر دیے گئے جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ مسخ کیا تھا وہ لوگ جو برائیوں سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا سانجن السو جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی بقیہ سارے لوگ بندر بنا دیے گئے ایک نکتا یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے ہم, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور کچھ سومو سلاد کے بیچارے پابند ہوتے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا عذاب آنا تھا تو بے نمازیوں کے اوپر بے روزہ داروں کے اوپر آنا تو یہ بے چارے نمازی کیسے لپیٹ میں آ یہ روزہ دار کیسے بے داروں کے ساتھ لپیٹ میں آ دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیسے کیا گیا اس آیت کریمہ موس کا جواب ہے کیا نمازی تو تھے پرہیزگار تو تھے لیکن یہ پرہیزگاری ان کی ذات تک محدود تھی برائی دیکھتے تھے لیکن ٹوکتے نہیں تھے اب عذاب آیا تو برائی سے روکنے کی برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نمازی تھے اور پرہیزگار تھے تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے پرہیزگار ہونا اور پرہیزگاری کو اپنی ذات تک محدود کر لینا کافی نہیں ہے آداب آئے گا تو بچ نہیں سکو گے اس نماز کی وجہ سے اس روزے کی وجہ سے اور اس پرہیزگاری کی وجہ سے اگر معاشرے میں برائی ہوتی رہی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور خاموش رہے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے برائیوں سے روکنے کے لیے تم نے اپنے لب نہیں کھولے تو جب اللہ کا آداب آئے گا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے یہ پرہیزگار ہے یہ روزے دار ہے یہ دیکھا جائے گا کہ برائی سے روک کون رہا تھا برائی سے جو روکتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عزاب سے بچا لے گا یہ اصول بتایا گیا یہ قانون بتایا گیا کریمہ میں لہذا دیکھو کسی فساد کی لپیٹ میں کسی عذاب کی لپیٹ میں جب مسلمان آ جائیں اللہ کے نافرمان فرمان آ جائیں اور اللہ کے فرما بردار بھی آ جائیں تو آپ یہ نہ سوچنے لوگوں کی نافرمانوں فرمانوں کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا یہ فرما بردار کیسے اس کی لپیٹ میں آ گئے کیا مطلب وہاں کچھ کمی تھی برائی تھی لیکن مسلمان روکتے نہیں تھے اداب دونوں کو اوپر آئے گا دونوں اداب سے محفوظ نہیں رہیں گے نا فرمان بھی اور فرما بردار بھی اگر معاشرے کے اندر برائی دیکھ کر خاموش رہے اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے دیکھو وہی ربو کل نہیں ملائی وہ میسو ممسو الحداب وہی نربت السرقابی اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں کہ یہ زمین میں بالا ہو کر کے سر بلند ہو کر کے نہیں جی پائیں گے زندہ بھی رہیں گے تو کسی کے تحت رہ کر دیکھو آج امریکہ اور یورپ کے تحت یہ سارے بنی اسرائیل ہیں اگر یہ لوگ ان کا سپورٹ نہ کریں تو چند ہی دنوں کے اندر اس سفید ہستی سے ان کا ناپا وجود مٹ جائے یہ صرف دوسروں کی تائید اور دوسروں کی حمایت کی وجہ سے زندہ ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات بدماشیاں ابھی اتنی نہیں بڑھیا لگتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ بڑی بڑی جب برائیاں کریں گے یہ تب ان کے اوپر ادا آئے گا اس کا مطلب بدماشیاں ابھی اس حد تک نہیں پہنچی ہیں جب بدماشیاں اس حد تک پہنچ جائیں گی اللہ نے فرمایا وہ نربک الری القاب ہاں تو پھر ادا آ جائے گا اور بدماشیاں اگر ایک دائرے میں ہے تو وہ نالغفور رحیم تو اللہ مہلت دیتا رہے گا دوسروں کے تحت تھوڑے دنوں تک یہ آئے تو ہے جو یہودیوں کے بارے میں ایک عجیب و غریب فیصلہ کر رہی ہے اس کے بعد عہد الخر شہید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ مار کر کے یہاں دیکھے ضروریت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا اس سے بعد مفسرین اس طرف گئے کہ چیونوں کی شکل میں اس لیے کہ زر کہتے چیونٹی کو چیونٹیوں کی شکل میں اور اگر اس کو اور کھولا جائے زر کے معنی کو اور اسا دی جائے تو اگر اس کا ترجمہ اس پر میٹوزوا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں اس پر میٹوزوا جرسو میں ہے یا اب میں تفصیل کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکال لیا گیا جرسموں کی شکل میں یہ محال اور مستباد بات نہیں ہے میڈیکل سائنس نے تو اس کی تائید کر دی ہے کیا کہ آدمی جب بیوی بی سے مکاربت کرتا ہے حجامات کرتا ہے تو یک بار کی جو اسپرم کا منی کا اخراج ہوتا ہے وہ کم سے کم پانچ ملی لیٹر ہوتا ہے فائیو ایم ایل اور ایک ایم ایل اسپرم کے اندر پانچ ملین جرسوں میں ہوتے ہیں اسپرمیٹوزواس اس کا مطلب ایک مرتبہ کے اخراج پر تقریباً ٹوینٹی فائیو ملین اسپرمیٹوزواس باہر نکلتے ہیں میڈیکل سائنس نے تو اس بات کی تائٹ کر دی ہے ایک مرتبہ میں اگر پچیس ملین پر میٹوزواز میں حیات نکلتے ہیں تو بتاؤ اس کے بدن میں کتنے قطرات ہوں گے اس پرم کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنے جراسی میں حیات ہیں کہ اگر ان سب کو باہر کر لیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان ان جرسوموں سے بن جائیں لہٰذا میڈیکل سائنس نے اس بات کی تائید کر دی ہے کہ سچ مچ یہ ممکن ہے محال اور مستقبا نہیں کہ حضرت آدم کی پیٹ سے تمام انسانوں کو نکال لیا گیا اور انہیں شعور دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دے کر کے ان سے پوچھا ایک عہد اور پیمان لیا کیا السب رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نہیں آپ بھی موجود تھے ہم بھی موجود تھے جو یہاں موجود ہے سب تھے سب نے کہا تھا کالو بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو کیا یک بارگی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضرت آدم کی پشت نکال لینا ممکن ہے میڈیکل سائنس نے اس بات کو ممکن کہا ہے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد ال میں ایک عہد و پیمان لیا تھا وہ عہد و پیمان ان کو ہم کو یاد نہیں جواب اس کا یہ ہے یاد اس وجہ سے نہیں ہے اگر یاد ہوتا تو پھر امتحان کہاں رہتا اگر کوئی آدمی قبر کے اندر کسی مردے کو زندہ دیکھ لے گناہ کرے گا وہ کتھان نہیں وہ عہد وہ پیمان جو ہم نے عہدے السط میں کیا تھا اگرچہ ہمارے شعور کی سرحد پر نہیں ہے شعور کی سرحد سے نیچے لاشعور کے اندر وہ موجود ہے لاشور کے اندر موجود ہے اگر شعور کی سطح پر ہوتا تو امتحان نہیں رہ جاتا نا پرچا آؤٹ ہو جاتا اور جب پرچ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا انسان کے شعور میں نہیں لا شور میں فرائڈ نظریے فرائڈ کا نظریہ لاشور جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک درجہ ہے شعور کا اور ایک درجہ ہے لاشعور کا ایک ہے کا اور ایک ہے سب کانشیس کا تو کانشئنس کے ساتھ ہم نے وہاں عہد و پیمان کیا تھا بس اتنا ہوا ہے کہ وہ عہد و پیمان آپ کے سب کانشنس میں ہے اگر کانشیس میں ہوتا شعور میں ہوتا تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا امتحان کا مقصد سوت ہو جاتا آج وہ پیمان ہمارے دل میں ہے ہمارے دماغ میں ہے ہمارے لاشعور میں ہے تبھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہی وہ کھلاتا ہے وہی وہ پلاتا ہے اٹھو اٹھو یہ ڈسٹرب کر رہا ہے بچہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں مت لوگوں کو۔ تو یہ دوسرا سوال تھا جس کا جواب میں نے دیا کہ اگر وہ عہد و پیمان ہم نے کیا تھا تو عہد و پیمان ہمیں کی یاد نہیں وہ عہد و پیمان ہمارے شعور سے ہمارے لاشور میں بند کر دیا گیا ہے یہ ہے یاد ہوتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا یہ جواب اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک تارا نے کسی کو اپنا کلام دیا اپنی آیتیں بھی لیکن آدمی ان آیتوں سے ایراض کرے تو اس کی مثال کیسی ہے <تصفح> الحس با؟ آپ اس آدمی کی خبر بیان کر دیجیے لوگوں کے سامنے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں لیکن اس سے وہ نکل گیا اگر ہم چاہتے تو اس کلام کی وجہ سے اس کو ہم بلند کرتے ہو وہ کلام جو ہم نے اسے دیا تھا اگر اس کلام کو لیتا وہ اس کے اوپر عمل کرتا تو ہم اس کو اس کلام کی وجہ سے بلند کرتے لیکن اس کلام کی اس نے قدر نہیں کی زمین کی طرف مائل ہو گیا ایک دیکھو ایک ہے لرفانا رفع کا تعلق بلندی سے ہے بولا کن اخلدئی زمین کا تعلق پستی سے ہے تو بجائے بلند ہونے کے اگر کلام کو مان لیتا تو کلام اوپر سے آیا اس کو بلند کرتا لیکن بجائے بلندی پانے کے وہ زمین کی طرف جھک گیا پستی کی طرف جھک گیا تو اس کی مثال کتے کی ہو گئی کتا دیکھو کبھی بختے مستقیم سر اٹھا کر نہیں چلتا ایسے سر اٹھا کر نہیں چلتا کبھی دیکھا ہے آپ نے کتا کبھی بھی بختے مستقیم سر اٹھا کر نہیں چلتا بلکہ ہمیشہ وہ سر جھکائے چلتا ہے پاک اور ناپاک چیزوں کو سونگتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے اس کا مطلب اس کی رہبر اس کی آنکھ نہیں اس کی رہبر اس کی ناک ہے اگر اس کی رہبر اس کی آنکھ ہوتی تو بختے مستقیم سر اٹھا کر چلتا وہ نظریں جھکا کر چلتا ہے زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے ناک سے سونگتا رہتا ہے اس کا مطلب اس کی رہنما اس کی رہبر اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی ناک ہے سونگتا رہتا ہے آگے دیکھتا ہی نہیں اور نا پاک پاک دونوں چیزوں کو سونگتا رہتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تالا کے کلام کی قدر نہ کرنے والے کتے جیسے ہو جاتے ہیں پاکو ناپاکو کچھ نہیں دیکھتے بس کھانے کی ڈش مل جانی چاہیے چاہے پاکوں چاہے کو پاکو جیسے کتا پاک مل جائے تو ٹھیک ہے ناپاک مل جائے تب بھی ٹھیک ہے حلال گوشت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے ناپاک گوشت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے کیا زبردست مثال ہے اور آگے ایک مثال اور دی جا رہی ہے ان کو الحت پیٹ بھر کھانا کھلا دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے ہاپتا رہتا ہے اور بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے ہاںتا رہتا ہے یعنی بالکل دنیا دار ہو جاتا ہے ہوس پرست ہو جاتا ہے اور زر پرست ہو جاتا ہے ہمیشہ اس کی زبان لٹکی رہتی ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اچھی مثال دی یہ کلا میلا ہی کا خاصہ ہے ایسی مثال ہے صرف آسمانی کتابوں میں ملیں گی آپ کو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وزر النوین الحدن عصی ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسما میں الہاد کرتے ہیں یہ الحاد کے اسما بولتے ہیں اللہ کے ناموں میں الہاد کرنا ذرا غور سے سنو بہت اہم چیز ہے یہ اللہ کے اسما میں الہاد کرنا ایک تو اللہ کی صفات دوسروں پر چشمہ کر دینا مشکل کشا اب دیکھیے مشکل کشا مشکل کو دور کرنے والا تو اللہ ہے یہ صفت بندے سے منصوب کر دی یہ الہات پلس ہے یا گوش آزم چلیے جناب مدد کو پہنچنے والا ہمارا فریاد رس اللہ ہے غوث اللہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اس صفت کو منسوخ کر دیا گیا وہ گوس ہو گئے یا دستگیر ارے دستگیر ہاتھ کو پکڑنے والا ہاتھ کو پکڑنے والا تو اللہ ہے شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اس صفت کو منسوخ کر دیا گیا یہ الحاق فلسما ہے کہا گیا چھوڑ دو ان کو اور الحاق فی السما کی ایک قسم اور ہے وہ قسم ہے کہ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ان کو آدمی بدل دے بدل کر کے کسی کی طرف منسوخ کر دے جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز مشرقین نے کیا کیا اس کو بدل کر کے عزیز اپنی ایک دیوی کا نام رکھ دیا اللہ کا ایک نام ہے اللہ اس کا نام ہے بدل کر کے لات رکھ دیا لات یہ ان کا ایک معبود ہے لات جس کی پوجا کرتے تھے تو اللہ کے نام کو بدل کر کے غیر اللہ کا نام رکھ دینا جیسے اللہ کو بدل کر کے لات بنا دیا گیا اس کی ایک صفت عزیز کو بگاڑ کر کے عزا بنا دیا گیا یہ بھی الحاق فلسما ہے اسی طریقے سے الحاط فلسما کی ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسے ناموں سے پکارنا جو خلاف آدم ہے مثلا کہنا یا الہ اے بندروں کے معبود اے بندروں کے پیدا کرنے والے بندروں کا پیدا کرنے والا تو ہے لیکن اس وقف سے پکارنا چونکہ خلاف ادب ہے بندروں کے پیدا کرنے والے حالانکہ بندروں کا پیدا کرنے والا ہے وہ لیکن اس وقف سے اس کو دعا میں پکارنا یہ خلاف ادب ہے لہذا یہ بھی الحاط فلسما کے دائرے میں آتا ہے الحاط فلاسما کی ایک اور قسم ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو نام نہیں ہے وہ نام رکھنا اس نام سے اللہ کو پکارنا جیسے کہنا خدا یہ فارسیوں نے یہ نام اللہ کا رکھا ہے خدا آتش پرستوں نے ایک نام رکھا اہرمن ایک نام رکھا یزداں غیر مسلموں نے رکھا, بھگوان ایک نام رکھ دیا ایشور عیسائیوں نے نام رکھ دیا گاڈ یہ, یہ بھی الحاط فلسما ہے اسی طریقے سے الحاط پلسما کی ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی سے مشابہ کرنا تشبیح دینا وہ ایسا ہے یہ بھی الحاط پلسما ہے الحاط پلسما کی ایک اور قسم ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دینا کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں معطلاق فرقہ گزرا ہے جو اللہ کسی بات کا انکار کرنے والا تھا تو وَذَرُ الَّذِينَ فی ہی فی کے دائرے میں یہ تمام کی تمام آ گئیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وہی دانت ہے جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اس کے بعد کلام فرد سے جنس کی طرف منتقل ہو گیا ہے کہ انسان پہلے خطاب آدم سے تھا فرد سے اس کے بعد خطاب فرد سے جنس کی طرف منتقل ہوا کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اچھا جب استقرار حمل ہو جاتا ہے تو اب دعا کرتا پہلے دعا کیا کرتا تھا اللہ کوئی اولاد دے دے اب جب استقرار حمل ہو گیا تو اب کیا دعا کرتا اے اللہ اولاد دینا تو بیٹا دینا اولاد دینا تو بیٹی دینا ایسا اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو ذرا سوالے ہو سوالے کا مطلب چنگا بھلا چنگا صحت مند بیمار نہ پیدا ہو فلم ہوا سوالا لہو شور کا سیما آتا ہما. اچھا اب بچہ جب پیدا ہوا تو اب کیا کرتے ہیں اس کا نام پیر بخش رکھ دیتے ہیں اس کا نام حسین بخش رکھ دیتے ہیں اس کا نام علی بخش رکھ دیتے ہیں اس کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں یعنی یہ پیر نے بخشا ہے یہ حسین نے بخشا ہے یہ علی نے بخشا ہے اس طریقے کے نام رکھ دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ کیسا ہے دیا میں نے مادا مجھ سے حمل ٹہر گیا پھر کہا کہ بھلا چنگا بچہ پیدا ہو وہ بھی پیدا ہوا تو سب کچھ میں نے دیا منسوب کر دیا گھروں کی طرف یہ میرا بندہ کیسا اس کے بعد بت پرستی کی تربیت میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بت پرت جو ہوتے ہیں ان کے معبود دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو ہستیاں ہوتی ہیں زندہ یا مردہ انسان ہوتے ہیں یا کوئی جانور ہوتا ہے وہ ہستیاں ہوتی ہیں اچھا اور ایک اسٹیچوز ہوتے ہیں بے جان ہوتے ہیں ایک جاندار ایک بے جان اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ہستیوں کی بات ہے زندہ انسان چاہے وہ بڑے بزرگ ہی کیوں نہ ہوں ولی ہی کیوں نہ ہوں نبی ہی کیوں نہ ہوں رشی منی ہی کیوں نہ ہوں کوئی بابا ہی کیوں نہ ہو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتا ہو یا تمہاری طرح بندے ہیں یعنی یہ ہستیاں جن کو تم پوچھ رہے ہو تو اللہ کے بندے تھے اور جو بندے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے اب دور اور مابود میں بہت فرق ہوتا ہے یہ بندے ہیں تو ہستیوں کو معبود بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رد کیا کہ وہ ہستیاں معبود نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں وہ تمہاری طرح اور یہ جو اسٹیچوز ہیں ان کو تم نے معبود بنا لیا ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بھگوان پرویش کر جاتا ہے اللہ حلول کر جاتا ہے ایسا تم سمجھتے ہو تو اگر ایسا ہے تو الحمد ارجنشیا پیر ہیں کیا پیر تو ہیں چلتے ہیں یہ آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ کان ہے سنتے ہیں کیا ہاتھ بنے ہوئے پکڑتے ہیں کیا جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یہ محبود کیسے ہو سکتے اس طرح دونوں قسم کے معبودوں کا رکھ کر دیا گیا چاہے وہ ہستیاں ہوں چاہے وہ اسٹیچوز ہوں اس کے بعد یہ فرمایا گیا خود ہی لاف ہو فواری چاہیے چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو سب کے لیے قانون ہے بتایا گیا کہ ان کو معاف کر دو خود ہی لاف بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دو تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی خوف ہوا ان کو معاف کر دو یعنی انتقام مت لو کہتے نا اد کا جواب پتھر سے دینا غلط ہے بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی لے لو لیکن اگر معاف کر دو یعنی انتقام مت لو بدلہ نہ لو چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے رہو یعنی بدی کا بدلہ بدی نہیں ہے بدی کا بدلا نیکی ہے کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرو تمہارا دوست بن جائے گا یہ قانون بتایا گیا اور تیسرے وارثاہلی جاہلوں سے اعراض کرو یعنی الگ مت ہٹ جاؤ نرمی سے اور پیار سے ان کو سمجھاؤ یہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے مبلگین کے لیے ایک بہترین ضابطہ بتا دیا گیا ہے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جہاں اس قسم کے اخلاق فاضلہ کی قرآن حکیم تعلیم دی گئی ہے ایک عجیب بات ہے کہ وہاں شیطان کا اور اس کی چوک کا ذکر کیا گیا ہے چوک مارتا ہے جہاں اخلاق فاضلہ کی معاف کر دو جاہلوں سے اعراض کرو بدلہ مت لو انتقام مت لو معاف کر دو وغیرہ وہاں شیطان کے چوک کا ذکر ہے کیا وَاِمَّا کہ جب تم میں سے کسی کو شیطان چونک مارے تو فوراً ہاؤس بل شیتان پڑھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بڑی دلچسپی ہے جہاں اس طریقے کی بات آتی ہے فوراً آ دھمکتا ارے بدلا لینا چاہیے تھا نا پائے کو رک گیا چوڑیاں پہن رکھی ہے کیا نے ایسے چوک مارتا ہے اس کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے لہذا اس طریقے کا جذبہ اس طریقے کا احساس دل میں پیدا ہو تو کہو باللہ من الشیطان الرجیم یہ بدلہ اور انتقام لینے کی بات جو شیطان جو ڈال رہا ہے ہمارے دل میں اللہ کی پناہ چاہو یہ شیطان کی طرف سے اس کے بعد تصویر کا اللہ کے ذکر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وقت بتایا جا رہا ہے وہ فی کافس کا تجربہ دور الجہری من القلغ تخل بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین وقت کیا ہے صبح اور شام اس کا مطلب یہ ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کی خاص رحمتیں نزول کرتی ہیں یہ دو وقت اللہ کے ذکر کے غدو اور آسال صبح اور شام صبح اور شام تصویر کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کا مطلب اس دنیا کی طرف اللہ کی رحمتیں خاص طور پر متوجہ جی ہوتی ہیں دو روقات میں ذکر کیسے کرنا چاہیے دل میں وزقرب کفی نفسی کا دل میں ذکر کیسے زبان سے بھی بولو لیکن ساتھ میں تجربہ ہونا چاہیے تجروں کا مطلب زبان چل رہی ہو ساتھ میں دل بھی ہو لگا ہوا ہو زبان کے ساتھ ایک بات تو یہ اور خیفتن دھیرے دھیرے دونل جاری کتنا دھیرے نہیں یہ نہیں دونل چارے تھوڑی آواز بھی نکلنی چاہیے دیکھو تصویر پڑھنے والے اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے اس طریقے کی چیزیں نہیں کرتے ایسے کرتے کہا گیا کہ تصویر کا طریقہ ذکر کا طریقہ یہ دونل چار زبان چلنی چاہیے ہوٹ ہلنے چاہیے ہوٹ اگر بند ہے تو تو ذکر کا طریقہ نہیں ہے وہ تصویر کا طریقہ نہیں ہے اور تصویر چلا رہے ہیں دانے گھما رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہاں ہے جی کیا چل رہا ہے جی تو یہاں زبان چل رہی ہے مگر دل ساتھ نہیں دے رہا یہ بھی ذکر نہیں ہے اللہ تبارکتار نے بتایا یہاں کہ ذکر کے اوقات دو ہیں اور ذکر کا طریقہ کیا ہے زبان ذکر کر رہی ہو ساتھ میں دل بھی ہو اور زبان ذکر کے وقت بند نہ ہو ہو ہونٹ بھی چلتے رہیں دھیرے دھیرے کرو مگر ہوٹ چلتے رہیں یہ تصویر کا طریقہ بتایا گیا اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں اختلافات ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے کیا فتقا واس رہا تو کو اپنے درمیان اصلاح کر لو بھائی بھائی ہو جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو یا کریمہ بتا رہی ہے کہ سارے جھگڑوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں تقوی نہیں ہوتا اللہ کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا خوف آ جائے تو وہ اپنی ناک نیچی کر لے گا تو ہی بڑا بھائی اب جب تھی بول فوراً اختلاف ختم ہو جائے گا اس کا مطلب اختلاف جو باقی رہتا ہے انسان کے دل میں تقوی نہیں ہوتا اگر تقوی آ جائے تو اس طرح فوراً ختم ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے سنو سننے کے بعد اعتقاد رکھو سمجھو اور اس کے بعد عمل کرو اور دوسروں تک پہنچا دو سنو سننے کے بعد سمجھو یہ ہے. اعتقاد رکھو اعتقاد کے بعد عمل کرو اس لیے کہ سننا سمجھنا اعتقاد رکھنا یہ تینوں کام کا لیے ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے نا تو پہلے سنو ولیم اللہ خیر اللہ اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو ان کو سنا دیتا اصل چیز سننا ہے اب آپ سنو گے ہی نہیں تو آپ سمجھو گے کیسے سمجھو گے نہیں تو اعتقاد کیسے رکھو گے اعتقاد نہیں رکھو گے تو عمل کیسے کرو گے لہذا سننا ضروری ہے سننا یہ اصل ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گے تو جہنم کا داروگا بولے گا عالم نظیر ادھر کیسے حضرات آپ لوگ ادھر جانا تھا نا ادھر کیسے آگے مصیبت کی جگہ میں المیاتی کم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کاروبال بولیں گے آیا تھا پھر کہتے وہ کالو لو کن کاش کی ہم سنتے دیکھو کسی اور قوت کا حوالہ نہیں دیا گیا صرف قوت سامیہ کا حوالہ دیا گیا ہم نے سنا ہی نہیں اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی آدمی کے دل میں اور آدمی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کیا مطلب یہ آدمی ہے اور یہ آدمی کا دل ہے یہ بیچ میں اللہ آ جاتا ہے ہاں کیا عجیب بات ہے اللہ المری و کل بھی کبھی کبھی اللہ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے حائل ہو جاتا ہے یہولو ہائل ہو جانے کا مطلب کیا اب میرے دو ہاتھوں کے درمیان یہ لاؤڈ اسپیکر حائل ہو گیا ہے بیچ میں آ گیا ہے، اس کا مطلب جب اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جائے تو ہدایت دل تک پہنچے گی سوال ہی نہیں تو آڑ آ گیا نا آڑ آڑ کی وجہ سے یہاں کی چیز ادھر نہیں آ سکتی یعنی آدمی ہدایت سے محروم رہے گا اور دوسری بات یہ معلوم ہو کہ انسان الگ ہے اور دل الگ ہے انسان جو ہے ہے نا الگ ہے, دل الگ ہے یعنی دل انسان سے الگ ایک وجود ہے جو باقاعدہ شعور رکھتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل دماغ کے تابع ہوتا ہے میں اس کو نہیں مانتا اب میڈیکل سائنس آہستہ آہستہ اس بات کو ماننے لگی ہے کہ مستقل ایک وجود ہے دل وہ خود فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس ایک خاص شعور ہے اس کو ماننے لگی ہے میڈیکل سائنس کا ایک عجیب و غریب نکتہ قرآن حکم نے بیان کیا کہ ایک انسان ہے ایک انسان کا دل ہے دل انسان کا مستقل ایک وجود رکھتا ہے الگ سے اس کے پاس شعور ہے اور قوت فیصلہ ہے نہیں تو یہ کیوں کہتا انسان اور دل کے درمیان آ جاتا ہے اس کا مطلب انسان الگ ہے اور دل ایک مستقل موجود ہے تبھی تو بیچ میں آیا ومون بہت ہی عجیب و غریب بات ہے میڈیکل سائنس کو اس پوائنٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے تالیاں بجانا اور گانا اما کانا سولہ تو مندل بیٹی اللہ کا تصدیق اور یہ آج بھی ہے سوفیوں کیا کیا ہے وہاں سما ہے ڈھول بجتے رہتے ہیں بانسریاں بجتی رہتی ہیں اور صوفی لوگ حال میں آ جاتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں یہ بانسری سن سن کر کے یہ گانے سن سن کر کے غزلیں سن سن کر کے تبلوں کی آوازیں سن سن کر کے اور اس کا نام رکھا انہوں نے سیما قرآن کی بولتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی عبادت اور سلاد کیا ہے تالیاں بجانا اور ناچنا گانا یہی دیکھو ناچنا گانا اور تالیاں بجانا تالیاں بجاتے رہتے اچھلتے رہتے کودتے رہتے ناچنا گانا یہ ان کی عبادت ہے یہ اگر اور کہیں پایا جائے چاہے سوفیوں کہاں پایا جائے چاہے کہیں اور مدار کے اوپر پایا جائے پتہ یہ چلے گا کہ یہ اسلام کی عبادت نہیں ہے یہ غیر اسلام جو مدائب ہیں ان کے ہاں عبادت کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے یہ قانون کس نے بتایا کہ پوری کائنات کشش سکل میں جکری ہوئی ہے ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے دوسری کو زمین کھینچ رہی ہے آسمان کو اپنی طرف آسمان کھینچ زمین کو اپنی طرف ہر شے دوسرے کو کھینچ رہی ہے اس کو کہتے ہیں قانون کشش شکل گریویٹیشن لا یہ ہے نا یہ لا کائنات میں ہر چیز دوسرے کو کھینچ رہی ہے ایسے ہی یہ تو مادیات کا معاملہ ہے قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہی قانون کشش شکل روحانیات اور مادی, مانویات میں بھی ہے کہ برائی جو ہوتی ہے یہ برائی کو کھینچتی ہے بھلائی بھلائی کو کھینچتی ہے یعنی آدمی ایک برائی کرے تو دوسری برائی کو یہ برائی کھینچ لیتی ہے آدمی کوئی بھلائی کرے تو اس کو توفیق ہوتی ہے دوسری کی. یعنی بھلائی بھلائی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے مانویات میں بھی یہ کشش سکل کا قانون جاری ہے جیسے ماد کے اندر قانون میں کشش سکل جاری ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے لی امیز اللہ خبر باد والا جہنم تے ہیں کہ جب آدمی کوئی آگ جلانا چاہتا ہے تو سوکھی لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں دونوں کو تہ बता رکھتا ہے سیا رو مہو رکام کا مطلب کہتے ہیں बता रखना بتا رکھنا ٹو اسٹیک ٹو اسٹیک اسٹیک اوپر نیچے رکھنا کچھ گھاس یہاں رکھ دی گئی اس کے بعد اس کے اوپر رکھی گئی اس کے بعد اوپر رکھی گئی اس کے بعد اوپر رکھی گئی اس کے بعد, اس کے بعد آگ لگا دی گئی قرآن حکیم کہتا ہے جتنے بھی خبیص لوگ ہیں لی امیز اللہ الخبیس مینت طیب ان کو طیب سے الگ کر لیا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر امبار کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا نیچے سے آگ لگا دی جائے گی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نافرمان نافرمانوں کی پشت پناہ کرتے رہتے ہیں نا ایک نافرمان دوسرے نافرمان کی مدد کرتا ہے ایک شرابی دوسرے شرابی کی مدد کرتا ہے ایک چور دوسرے چور کی مدد کرتا ہے نا تو پشت پڑھائی کرتا ہے نا تو ایک کی پشت دوسرے کی پشت سے لگا دی جائے گی ایک ادھر نیچے ایک ایدھن ایسے تا جیسے دنیا کے اندر مدد کرتے تھے نا پشت کرتے رہتے تھے آج یہاں بھی تم اپنی پشت ملا ہو ان سے نیچے سے جہنم کی سلگے گی تاکہ وہاں بھی ایک دوسرے کے جلنے کی وجہ سے دوسرے کو زیادہ تکلیف پہنچے بالکل یہ کی طرح یہ تھا نو پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ سی توفیقی فرمائے واکر داوان الحمد رب العالمین